شہید اللہ نروریم عزیزہ مان آج جون انیس سو چوراسی کی انتیس تاریخ ہے رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے درخ کریم کا آغاز سورہ انداز کی آئے اکتیس سے ہو رہا ہے ٹو سیون نائن ون آپ کو یاد ہوگا کہ سابقہ درج تو پچھلی آپ کے ایک لفظ تک ہی محسوس رہا بادہ بادہ زالے کا دہا اور میں نے یہ کیا تھا فرانسیسی محقق ڈاکٹر مورت بقائے کے تفریحات کے مقابل اس نے کس طرح اس ایک لفظ اور اس کی تشریح جو قرآن نے دوسرے مقام پر دی ہے رسو کو فقط کہہ کر اس کی تشریح میں کس طرح یہ چیز کہی تھی اور ارباب سائنس کو پگار کر کہا تھا کہ مجھے بتاؤ کہ آج سے چودہ سو سال پیش کر کوئی انسانی فکر یہ باتیں کہہ سکتا تھا جو آج سائنس کے انکشاطات کی وجہ سے ہمارے سامنے آئی ہے تو اس سے تم کس میں دیجیے ریپنٹ کے میں تو اس کے کام کسی نتیجے میں پہنچتا ہوں کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا ایک لفظ کی تشریح سے اگڑی آئے میں پھر وہ کھڑا ہو گیا ہے تو قرآن نے کہا یہ تھا اللہ تعالیٰ نے جو ہے کہ قرآن کے متعلق یہ کہا ہے کہ یہ لفامنگ یا قومنگ یا خزون لقامنگ یا تصف یہ ارباد دانش کے لیے ہے عقل و فکر کی روح سے یہ سمجھ میں بات آتا ہے یہ ہے اس قوم کے لیے جو علم و عقل سے کام تھے یہ وہ لوگ ہیں یعنی وہ عقیدت کی روح سے ادھر نہیں تھے اسے کہا یہ تھا جب میں بائبل فیچر اس میں مایوس ہو گیا تو میں نے کہا ایک اور مدد بھی ہے دنیا میں اتنا بڑا اس کی بھی ایک کتاب ہے ذرا دیکھ تو لوں اسے, اسے وہ کیا کہتی ہے یعنی یہ کہ وہ سائنس کے طریق پر اس شخص نے है کی ہے اس کا جو میدان ہے وہ سائنس کا میدان ہے اسی میدان سے متعلق جو قرآن کی آیات ہے تقلیر کے ارض و سما اور نظم و نفس کے خیالات کے متعلق وہیں تک وہ اپنے آپ کو معدود اس رکھا ہے اور پھر جن نتائج کے وہ پہنچا ہے ایک ایک حقیقت کے بعد اس کا اعلان کرتا ہے اور کہتا ہے سائنسدانوں سے کہ بتاؤ مجھے کہ کوئی انسان یہ بات آج سے چودہ سال پہلے کیا کرتا تھا علم و حصل کی بنا پہ کوئی بات ہوئی نا ہمارے ہاں جو کچھ چلا آ رہا ہے اس میں علم اور اصل کا دخل ہی نہیں ہے وہ ساری چیز تقریباً ہو رہی ہے اب بات آ گئی تقریباً یہ بھی عرض کر لوں روز آپ یہ ان کے مداح اور مناظر سنتے چلے آ رہے ہیں مقلد اور غیر مقلد یہ دو فرقے ہیں غیر مقلد وہ ہے جنہیں یعنی حدیث کہا جاتا ہے وہ دوسرے ہے مقلد کہ وہ کسی نہ کسی امام کی تقلید کرتے دار حضی کے دونوں مقلد ہیں شخصیتوں کی تقلید کرتے ہیں وہ کسی فطا کے امام کی تقلید میں کہتے ہیں یہ جو حدیثوں کے مجبوہ جامعہ جمع کرنے والے جامعین حدیث جن کو کہتے ہیں امام بخاری وغیرہ یہ ان کی تقلید کرتے ہیں انہوں نے ایک حدیث کے متعلق کہہ دیا کہ یہ ہمارے خیال میں ہمارے خیال میں رسول اللہ صلی اللہ صلی علیہ وسلم کی حدیث ہو سکتی ہے اور انہوں نے دونوں کو سال تک کی یہ کہنا شروع کر دیا کہ رسول یہ حدیث یہ ان کی تجویز ہے بات تو کسی نہ کسی شخص میں جا کے کھڑی ہو جاتی ہے اور جب وہاں وہ آخری سند وہ شخص ہو جائے خواہ وہ امام ہو فطر کا خواہ وہ جامعہ ہو حدیث کے کسی مجموعے کا ایک شخصیت میں بات کھڑی ہو جاتی ہے وہاں تحقیق نہیں ہو سکتی علم کا کوئی کام نہیں اصل اور فکر اور دانش کا کوئی کام وہاں نہیں وہ تو یہ ہے کہ انہوں نے یہ بات کہہ دی مقندین نے کہہ دی کہ فلاں امام نے فناسہ کی کتاب نے در مختار میں عالمگیری میں رایا میں یہ آیا ہے انہوں نے یہ کہہ دیا کہ بخاری میں مسلم میں نشپوری میں یہ آیا ہے وہی کھڑے ہیں جامد پتھروں کی طرح مقام ایک مقام کے اوپر جامد ذہین کی زندگی ہے روکے ہوئے ہیں اور انسانی علم تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ لمحہ ب لمحہ لہذا بلہزہ جا رہا ہے بلند ہوتی چلی جا رہی ہے اس کی سطح تو قرآن کو ان ارباز علم و اخرکہ دیا جاتا جو سمجھے وہ ان لوگوں نے تصویریں دیکھی ہیں آج سے ہزار طرف پہلے پانچ سال پہلے انہوں نے اگر یہ کچھ لکھ دیا ہے تو ان کے خلاف کو اعتراض نہیں کیا جا سکتا اس زمانے کی علمی سطح اتنی تھی خود ان کی علمی سطح بھی نظر آتا ہے کہ کچھ اتنی تھی ٹھیک ہے اصل چیز جو وجہ تاسپراز ہے وہ یہ کہ زمانہ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے اور یہ لوگ اسی کو ہر سے آخر کے چلے آ رہے ہیں اس طرح سے تو نہ علم آگے بڑھ سکتا ہے نہ فکر کی سطح ہو سکتی ہے نہ قرآن کا مفہوم سمجھ میں آ سکتا ہے دہا کا میں نے حل کیا تھا کہ ایک چیپر دیکھا اس میں بات سمجھ آئی قرآن نے کیا کیا آگے بڑھا ہے وہ اخراج جمن ہا با وہ مانے اور تفریح آپ اور پھر اس میں سے زمین میں سے پانی نکالا اور مرا کر چارا یا نباتات یا نکالی یہ سیدھی سی جیتی بات سی بات ہے جس میں تو کوئی ایسی بات نظر نہیں آتی کہ جس میں کھڑے ہو کر فکر کی روح سے کچھ سوچا جائے کیا, کیا گیا لیکن وہ لوگ تو ایسے نہیں آگے بڑھتے اس میں ہے اخراج زمین سے پانی وہ کڑا ہو گیا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ تو ٹھیکا کہا جاتا ہے کہ اس میں سے پانی نکالا ماں اس کا پانی نکالا کہتا ہے یہ کہ ماں ہاں کیوں کہ کیا بات سوچنے والے تو یوں سوچ دے کہ ماں صرف کہا جاتا تو بات تو بن جاتی اس سے ہم سب یہی کہتے ہیں کہ پانی زمین کا پانی جو ہے اب وہ کھڑا ہوا یہ جو اس وقت ہمارے یہاں پانی ہے یہ تو ایک سائیکلک آرڈر اس کو کہتے ہیں گردش کی بات ہے یہ سمندر دریا جہاں پانی ہے وہاں سے سورج کی سرارت ان کو ذریعے سے افراد کے ذریعے سے اوپر پڑ جاتی ہے وہاں جہاں کہیں ایٹموسفیئر میں سزا میں ٹھنڈک زیادہ ہوتی ہے وہاں جا کے یہ بھاری ہو جاتی ہیں جس کو بادل کہا جاتا ہے یہ بھاری جب اتنے بھاری ہو جائے کہ ہا سے زیادہ بردل ہو جائے تو زمین کے گرتے ہیں اسے بارش کہا جاتا ہے پھر وہی پانی جو اوپر گیا تھا وہ نیچے آ جاتا ہے پھر یہی پانی اسی طرح سے سمندر سورج کی نے اپنے اپنے ڈول بھر کے اوپر لے جاتی ہے پھر نیچے آ جاتا ہے یہ پانی تو یہ ہے اس نے کہا کہ کھڑا ہے قرآن؟ اور اب اس کے بعد اس نے کہا کہ یہ تو ایک بہت بڑا گولا تھا آچھی پگلا ہوا مادہ آگ کا اس تیزی سے چکر لگا رہا تھا یہ پانی کہاں سے آ گیا. ایسی آگ اور اس میں سے پانی یہ یہاں سے آ گیا. اب اس کی تعدیق ہو رہی ہے اور سائنٹیفک تحقیق سے پھر جن مختلف ایام سے یہ گزریے قرآن نے وہ جو یعنی کہا ہے جن مراحل سے یہ گزرے ہیں کورے اور اس میں سے کرائے عرض اس کی وہ تحقیق کرتے چلے جاتے ہیں اور اس کے بعد یہ پھر بتاتے ہیں کہ کس طرح اس کے اندر باہر سے کہ سے پانی اس کے اندر نہیں آیا ہے یہی جو ترجیحات اس کے اندر ہوئے ہیں اس کی روح سے سائنس کی روح سے یہ پانی کس طرح سے بن گیا میں ہاتھ تفر دے رہا ہے وہ کھڑا ہو گیا ہے یہاں ایک لفظ کے اوپر کے ماں کے ساتھ ہاتھ کیوں رہا ہے قرآن میں ہمیں سے تو کبھی کسی کے ماننے بھی نہیں آ سکتا ہا کے اوپر بھی غور से یہ پانی نکالا ہے پھر برسا ہے وہ لوگ وہ نہیں آگے بڑھ جاتے وہ مقدس نہیں ہے وہ مؤقف ہیں اس پر بھی چیپ, چیپ پر اس نے لکھا ہے پانی کے اوپر اس میں سے یہ بات آئی ہے میرے پاس تو نہ اتنا وقت ہے اور نہ ہی میں نے سمجھا ہے کہ یہ جو نصابی کتاب ہے قرآن کریم के جوشوں اور دائروں کے ارباب علم و تحقیق کے لیے سائنٹیفک اگر طالب علم اس میں وقت کو کچھ جتنا کچھ میں سمجھتا ہوں یا جو لوگ سائنس سائنسدان اور آگے بڑھے ہوئے ہیں سمجھ میں وہ سمجھا سکیں گے ان چیزوں کو اس میں بہرحال اس کے بعد اگر دہا ہا والی بات میں ایک چیپٹر تھا تو اگلا حصہ اس کا یہ ہے مراحا میں ہا کی تفصیل جو کر رہا ہے وہ مراحا انسانوں کے لیے بھی اور مویشیوں کے لیے بھی آگے آتی ہے یہ بات یہ چیز اس میں آئی مل جبانا ارسا ہا میں نے ارد کیا تھا کہ یوں تو قرآن کریم کا ہر لفظ ایک اعجاز ہے تو پھر دہرا دوں کی عربی زبان میں ایک ایک لفظ کے لیے سینکڑوں انصاف آتے ہیں عام طور پر مرادقات کہا جاتا ہے اور مرادق کے معنی لیے جاتے ہیں کہ وہی معنی دینے والا ارب اس چیز کو زبان کا نقص بیان کرتے ہیں کہ ایک بات کے لیے دو لفظ ہوں ان کا زبان کیا ہوئی اور وہاں ایک چیز کے لیے پانچ پانچ سو ہزار ہزار الفاظ ہوتے ہر لفظ کے معنی دوسرے لفظ کے معنی سے ذرا سے شیر کے اعتبار سے مختلف ہوتے ہیں وہ جو قرآن نے اس میں سے انتخاب کیا ہے نقش کا پہلی بات تو یہ ہے کہ اتنے الفاظ جو مراد تھے ان میں سے اس کا کیوں انتخاب اس نے کیا یہ شاعری میں تو اس لیے ہوتا ہے کہ وزن نہ ٹوٹ جائے شہد اور انگین بالکل ایک ہی چیز ہوتی ہے ان دونوں معنی میں مانے میں فرق کوئی نہیں ہوتا شاہد ہی وہ کہتے ہیں وہ رکھے ہوئے درد اس لیے ہیں کہ وہ شیر کے وزن میں کہیں اگر انگین سے وزن قائم ہوتا ہے تو وہاں انگبین دکھ دیے اگر شہد سے وزن قائم ہوتا ہے شہد دکھ دی مان کے عربی میں یہ بات نہیں ہو ارب اس کو نہیں مانتا وہ اس طرح سے افواج نہیں لیا جاتا اور پھر اس نے جو کہا ہے کہ قرآن کو نہ نثر ہے نہ نظم ہے عجیب چیز ہے ان کے ہاں یہ کہ ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ اس کو کہیں کیا کہ یہ کے بیان کے اعتبار سے ہے کیا ہے یہ کہ جو لفظ اس نے انتخاب کر کے رکھ دیا ہے ان پانچ سو ہزار الفاظ میں سے کوئی دوسرا لفظ اس کی جگہ آ نہیں سکتا اور وہ تو یہاں تک کیا ہے کہ اگر اس کی جگہ ہم کوئی خود دوسرا لفظ ان کے وہاں رکھ دیں تو یہ قرآن میں تحریف ہے یہ شرف ہے خدا کے منتخب کردہ لفظ کی جگہ ہم اپنا انتخاب کردہ گفت وہاں رکھنے صاحب نے جانا ہو کہ یہ نفز قرآن میں یہ اللہ تعالیٰ نے منتظب کیا ہے یہ منفر انفرادیت ہے قرآن کی اسی لفظ سے ساتھ قرآن قرآن ہے دوسرا لفظ اس کی جگہ لگا دیا جائے تو وہ خدا کا کلام نہیں رہے گا عجیب انداز ہے عجیزہ نے من قرآن کے کیا بتائے کیا بات ہے سر یہ رتا یا مرتا کشتی جب لنگر انداز ہو جاتی ہے اس وقت اس کو کہتے ہیں اب کیا بات اس میں ہوتی یہی ہی لفظ کیوں آیا ہے ارسا مرسا بھی آگے آتا ہے لفظ کے لیے یسا رون افغانستیا نا مور صاح یہ جبان کے لیے یہاں آیا ہے یہ ارتاحا یہ کیا بات ہے کشتی چل رہی ہوتی ہے پانیوں کے اوپر کسی ایک مقام پہ آ کے کھڑی ہو جاتی یہ کور جتنے کرے سڑک کے ہیں ان سب کے متعلق مطلب یہ کیا نا کہ وہ اپنے اپنے مدار میں چل رہے ہیں تیزی سے گردش کر رہے ہیں کشتی کی طرح طے ہو چلے جا رہے ہیں لیکن یہ اس میں پھر یہ دیکھتے ہیں ہم کہ جہاں پر ہاتھ کھڑا ہے وہی کھڑا ہے یہ چلتا ہوا نظر نہیں آتا زمین پوری تو چل رہی ہے یہ نہیں چل رہے اب اب اس کے لیے ایک لفظ قرآن میں لنگر انداز ہونا تجیز کیا انتخاب کیا کہ زمین کی یہ کشتیاں لنگر انداز ہو کے ایک مقام پر رک گئی ہیں ان سب کے وجہ سے کیا ہوا اور پہاڑوں کا یہ پانی کے معاملے میں نشو و نما کے معاملے میں بڑا رول اہم ہے صاحب یہ جتنے بارش یا برف گرتی ہے پہاڑوں کے اوپر ان کی بلندیوں کے اوپر میدان میں وہ بارش کی شکل میں آتی ہے پہاڑوں کی چوٹیوں کے اوپر برف کی شکل میں آتی یہ پانی تو آتا ہے بہ جاتا ہے بہتر پانی میں جتنا استعمال تم کر سکتے ہو کر لو باقی سارا کا سارا یہ سمندر میں چلا جاتا ہے تمہارے پاس کچھ نہیں رہتا جب یہ بارش نہ ہو اور پانی نہ ہو تو اس وقت آپ دیکھتی نا کیا صورت ہو جاتی ہے یہ درخت پانی نہیں آ رہا تھا نا آپ کی ان ڈیمس کے اندر جہاں سے بجلی پیدا ہو رہی تھی پچھلے دنوں سے لوڈ شیڈنگ ہوئی ہے اور آگیا سارے ملک میں کہ بارشیں نہیں ہوئی تو پانی نہیں ہے فطرت کا انتظام یہ ہے کہ یہ تو پانی بہنے والا جو ہے اس کے علاوہ وہ پانی پہاڑوں کی چوٹیوں کے اوپر اس کو جمع کر کے رکھ دیا جاتا ہے پانی کو پانی تو جمع ہو نہیں سکتا فطرت کے نظام دیکھیے اس کو برف کی شکل میں جمع کر کے رکھ دیتا ہے وہ, وہ ریزروائز ہے جہاں یہاں پانی محفوظ رکھ دیا گیا ہے اس زمانے کے لیے جب حرارت صورت کی تیز ہو یہاں بارش نہ ہو رہی ہو تو وہی برف پیگل کے پانی کی شکل میں پھر ہارتی دریاؤں کی قیمت پہاڑ یہ کام دیتے علاقوں اور کاموں کے وہ تو دوسرا سوپر دوسرا آ جائے گا ارضیات کا اس میں وہ بتائیں گے کہ پہاڑ کیا کیا کام دیتے ہیں مان جا ایک نظر انداز ہو گئی <تصفح> یہ سارا نظام ہے کہیںتا اللہ قوم والے عام ترجمہ تمہارے لیے اور تمہارے مواشیوں کے لیے وہاں کا تھا نا میرا تمہارے لیے تمہارے مواشیوں کے لیے یہ اب متا کا نفسان پہلے بھی مجھے یاد کرتا آیا تھا میں نے اس کی تشریح کی تھی لیکن اب تو جو بھی لفظ آتے جائیں گے میں اتنی تشویش وغیرہ کرنا چاہوں گا کہ آخری بات ہے یہ آخری پڑھا ہے تو درخت میں بھی آخری مکان ہی ہے یہ ایک لفظ میں سارا معاشی نظام قرآن کریم کا آ گیا اس کے اندر سمان ذیش کہا جا سکتا تھا رزق بھی کہا قرآن نے اس کو وہ بھی کہا جا سکتا تھا لیکن بیشتر مقامات میں جہاں اصولن یہ چیز کہی ہے متا تھا اس چیز کو متاح کے اندر میں نے عرض کیا کہ سارا معاشی نظام قرآن کا داخل ہے قرآن کا معاشی نظام یہ ہے کہ انسانوں کی پرورش ہو نشو و نما ہو یہ جمع نہ کریں کچھ جتنی بھوک ہے اتنی روٹی ملے रिज کے معنی عربی زبان میں ہوتا ہے سمانے زیس جو وقت پر مل جائے یہ شرط ہے اس کے اندر تو یہ اتنا ہی ہے نا کہ وقت کے اوپر اتنی روٹی مل جائے جس سے پیٹ بھر جائے بھوک اور اس کے بعد جو باقی جتنا گندا ہے اگر سے وہ سنیٹ کے رکھ دیتا ہے تو یہ بات کا نظام ہے جو مزہ جو روٹی جو آٹا کسی دوسرے بھوٹے کے سامنے آنا تھا اس سے وہ چھین کے رکھ لیتا ہے جمع کر دیتا ہے. بس جو ہی ضرورت سے زیادہ کا جمع کیا کسی نے وہ نظام بادل کا ہو گیا جمع اس لیے وہ کرتا ہے کہ کل کناہ کو اگر مصیبت کو آ تو میں اس وقت کہاں سے کھاؤں گا بس یہ ہے وہ نظام کے تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے نہ تو نردوں کو کلو تمہاری اور تمہارے اولاد کی کی ذمہ داری ہماری اوپر ہے تو پھر جمع کیوں کرنا کرتے سر کیا لفظ ہے اس کے لیے ان زمانہ کا مسافر سفر میں جا رہا ہے سفر کے دوران جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے وہ عام طور پہ ان کے نا چیزیں ہوتی تھی پانی نکالنے کے لیے ڈوز اور ڈوری وہ بڑی ضروری چیز ہوتی تھی ایک نچ نکالت کے لیے ضروری ستو سوکھا دان میں سوکھا دان بھی کس قسم کا یہ وغیرہ کی کھان کا جو بنا ہوا ہوتا تھا بوری چھوٹی تھی اس میں وہ ستو وغیرہ یقین بالکل پیڑنے کا احتال ان کے یہاں تھا یہ اب دو چیزیں اس میں یہ دیکھیے کہ یہ سب چیزیں وہ ہیں جو ہر ضرورت کے وقت نام آئیں اور یہ اس میں ایک چیز بھی زیادہ ضرورت ساتھ نہیں رکھے گا دو ٹول نہیں رکھے گا وہ تو دو پگڑیاں نہیں رکھتا دو نٹنے اس کے پاس ہوتے مسافر تو کامت کم از کم وہ اپنے ساتھ رکھتا ہے لیکن جو الگ وہ ہے جو ضرورت کے وقت کام آئے ضرورت روٹی نہ رہے اور زائدہ ضرورت کچھ ہو نہ وہ سامان جو وقت کے اوپر پوری ضرورت کو پورا کرے اور زائدہ ضرورت نہ ہو اسے عربی زبان میں مطلب کہتے اارن راشن نظام آ گیا نا ایک لفظ کے اندر کہ یہ سارا جتنا کچھ زمین پیدا کرتی ہے یہ پانی یہ زمین یہ رزق یہ جلاس جو کچھ پیدا ہوتا ہے یہ متا ہے صرف اور زندگی کو ایک سفر قرار دے دیسری چیز اور آ گئی متا کے اندر یہ چیز صرف مستقرم اور متا ہوں علا ایک وقت تک کے لیے ہے یہ سفر پوری یہ تو ہے نہیں کہ ابدی طور پر یہ چیز ہے ایک وقت تک کے لیے زندگی ایک قطر ہے اس کے اندر یہ چیز ہے نہیں کہ یہ ابھی طور پر رہنے کا ٹھکانا ہے آگے چلنے کے لیے سفر بتا دی اور یہ سارا سامان جیس وہ ہے جو جس کی مسافر کو ضرورت پڑتی ہے سفر کے دوران اور پھر جب وہ سفر ختم ہو جاتا ہے تو جو چیز بھی یہ ہوتی تھی ان کو اتار کے بھی رات دیتا ہے نا تو اس معاملہ ختم ہوا سفر ختم بھی ہو گیا اب یہ ساری زندگی کے سامان زیست کے لیے مسال کا لفظ استعمال کرنا عربی زبان میں اس کے لیے سینٹرنل الفاظ جاتے ان میں سے یہ لفظ سنا گیا ہے سننے والا جو خدا ہے علیم و قبیر اسے پتا ہے کہ معاشی نظام جو ہم تجویز کر رہے ہیں اس نظام کو سمجھانے کے لیے یہی لفظ ہو سکتا اس کی جگہ دوسرا لگ دوسر دوسر دوسر نہیں آ سکتا اب بتا دیا انسان کی زندگی اس دنیا کے اندر اس کا رول یہ سفر سفر کے اندر یہ منزل نہیں ہے منزل آگے ہے کیونکہ زندگی تو ختم نہیں ہوتی موت سے اور آگے چلتی ہے یہ جو چیز ہے یعنی آگے چلیں گے دم لے کر جو وہ کہتا ہے موت تھوڑے سے بند رہنے کی بات ہے کھسکانے کی بات ہے پھر آگے چلنے کی بات ہے یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے مقام پرور سے نالا ہے یہ چمن بڑی خوبصورتی سے یہ بات چاہیے مقام پرور آ نالا ہے یہ چمن نہ خیر دل کے لیے ہے نہ آٹیا کے لیے یہ ہے زندگی اور اس کے سامان کے لیے دبد مکان دقوم بل ان پوری نو انسانی سے یہ محاطہ اور یہ قوم یہاں کو دیکھیے کیا کہا گیا یہ سب کے لیے ہے. یہ نہیں ہے کہ اس میں سے کچھ تو وہ ہیں جن کی بھوکا سامان رہیں گے یہ سارے بات پوری نو انسانی کے لیے ہے نو انسانی اپنے لیے بھی اور یہ کتنے ڈومیسٹک اینیمل جن کو کہتے ہیں نا مویشی وغیرہ جو تم نے اپنے انعام میں کون کہا ہے یہاں یہ پورا انہم جتنے بھی باہر جنگلوں میں داروں پہ آپ کے حصہ تعلیم میں نہیں ہے آپ کے ذمہ داریوں کے اندر جو نہیں ہے ان کی ذمہ داری نہیں عائد ہو رہی انعام کم ہے متا اللہ کمبھ والے والے انعام کمبھ اور کم میں پوری نو انسانی آتی ہے اب دوسرا بھی آ گیا کے معنی میں آ اور کم کے معنی بھی آ پوری نو انسانی کے لیے سامانِ زیست جو پوری زندگی ملتا رہے ان کو بھی ان کی اولاد کو بھی یہ چار بس کے اور آپ دیکھ لیجیے اس میں معاشی نظام پورے کا پورا آ گیا اس کے اندر اب یہ بات بھی آگے کہ وہ ارض کا زمین کا اور پہاڑوں کا اور پانی کا یہ کیوں ہو رہا تھا یعنی وہ ایک تو یہ ہے کہ محض علمی معلومات کی بس کے کوئی چیز ہو جیسے ہمارے ہاں سائنس کے سٹوڈنٹس کو پڑھاتے ہیں کالجوں میں جن کو وہ صرف معلومات باہم پہنچاتے ہیں قرآن یہ نہیں کہ وہ معلومات باہم پہنچانے کی کتاب ہے صرف وہ یہ ساری معلومات وہاں پہنچاتا ہے اپنے کسی اصول کی طرف ڈالنے کے لیے کہنا اس نے یہ تھا کہ یہ ذریعہ رزق ہے یہ ارض تمہارے لیے تمہارے معاشیوں کے لیے پوری انسانیت کے لیے سامان بیسو لکھن و نما ہے جمع کر کے رکھنے کا نہیں ہے یہ کہنا اس کے لیے ارد کی کہتی ہے پہلے بیان کرتا چاہا کر ہے بات یہ کہ اب اس کے لیے مطال والے کے اندر تو تمام کے لیے ہوگا اگر خدائی منشا کے مطابق ہے اگر کیفیت یہ ہے کہ بعض کو گر رہا ہے بعض جھوٹے رہ رہے ہیں یہ خدائی منشا کے خلاف ہے یہ نظام کو مر رہا ہے نظام اسلام نہیں ہے یہ کم کے اندر پورا چوری انسان کے عمر اب یہ ظاہرہ ہے کہ بادل کے نظام میں تو یہ جن کو سب کافی تقسیم کہتے ہیں تشتیاں اور زلندیاں ماحول यही یہی چیز ہوتی ہے جس کو آپ سب کافی تقسیم کہتے ہیں کچھ تو وہ ہیں کہ جن کے کتوں کے لیے بھی وہ کچھ ملتا ہے دوسروں کے بیٹوں کے لیے نہیں ملتا سنمر کے محلوں میں رہتے ہیں یہ جھونپڑی میں رہتے ہیں ہر بار خطرہ لگا رہتا ہے کہ وہ والے آب آئے کہ یعنی یہ جو تفریق ہے انسان اور انسان میں قرآن نے جو فون کہا ہے اس میں تو تفریح نہیں ہے یہ طبقاتی تفریق کہاں آئے گی وہ نظام جو ہے وہ باطل کا نظام آ جائے گا اب ایک انقلاب وہ لا رہا ہے اس انقلاب کے لیے پھر ایک تصویر آ رہی ہے بات سے شروع ہوئی تھی نا وہ معمیں جو پانی کے اندر ڈوبی ہوئی ڈبائی ہوئی جو رسی ان کو پانی میں ڈوب کر رکھا ہوا ہے وہاں سے بات آئی تھی پانی کی تجری یہ وہ سبساتی تخریف کی پستیاں اور بلندیاں جو ہے ان کو ہموار کر رہا ہے انقلاب کیا درد اس کے لیے جاتے سامات ساما سیلاب کو کہتی ہیں اور سیلاب میں کبڑا اتنا بڑا سیلاب سیلاب ہی بلنیوں اور پسلوں کو ہم دور کر سکتے پانی ہم بار کرتے صحیح سے پانی چھوڑ دیجئے جہاں کہیں گلا آئے گا پہلے وہ گلے کو بھرے گا پھر آگے چلے گا تفصیل ریل یہ ہے کہ جہاں اس کی ضرورت ہے پہلے اس کو پورا کرے گا تو آگے چلے گا یہ ماحول ہے نا بہنے والا پانی کھڑا نہیں اور بہنے والے پانی کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ ہستیوں کو اور بلندیوں کو کمبار کر دیتا ہے کہا وہ انقلاب آئے گا ایک تالاب ہوگا ایک تو یہ جتنے بھی گھر جن وغیرہ اوپر آئے ہوئے ہوتے ہیں ان کو تو جا کے چین دے گا وہ ناکارا ہے پھر سستیوں اور بلندیوں کو ہموار کر دے گا اور سامو بھی کبڑا ہے بہت بڑا ہے کتنا بڑا یہ وہ انقلاب آئے گا یہ ہوا پرانی انقلاب کا مقصد سختیوں اور بلندیوں میں ہمواری ہی پیدا کر دینا تفا سب برابر کر دینا سب کا تقسیم رہتی نہیں اس کے اندر انسان اور انسان کے اندر فرق ہی کوئی ہے اس کے اندر یہ ہوتا ہے انقلاب جسے پرانی انقلاب کہتے ہیں اور وہاں صورت یہ ہوگی یوما یا تذکر انسان و ماسہا کنسٹرکشن کے اعتبار سے ترکیب کے اعتبار سے دو بخوب ہو سکتے ہیں جس میں انسان کے سامنے صرف وہ چیز ہوگی جس کے لیے اس نے محنت کی ہوئی ہے یہ قرآن کے نا نظام کی بنیاد لہسا دن انسان ہے ما ماسا اس میں معاوضہ جو ہے وہ محنت کا ہے کا نہیں یہ بنیاد ہے قرآن کے ماشی نظام کی جو خود محنت نہیں کرتا کرنے کے قابل ہے معذور نہیں معذور و محروم جو ہے اس کی ذمہ داری کو نظام پہ آتی ہے جو محنت کرنے کے قابل ہے لیکن خود محنت کر کے کما کے نہیں کھاتا اس کا خدا کے ذکر میں کوئی حصہ نہیں ہوتا محنت کا موقع پھر آگے بات چلی جائے گی یہ کیپیٹلسٹک سسٹم جس کو آپ کہتے ہیں اس کی بنیاد اس سے معاوضہ فرمائے گا اور نہیں ایک تو یہ ہے کہ انسان کے سامنے پھر وہ چیز ہوگی جس کے لیے, جس کے لیے اس نے نہیں رکھی ہے یہ دوسرے نان اس کے ہو سکتے ہیں کہ اس نے پھر انسان کے سامنے وہ چیزیں آ جائیں گی جس کے لیے اس نے کوشش کی تھی اگر اس کو ماضی کے معنی میں لینا ہو تو یہ دوسرے معنی اس کے ہو سکتے ہیں کہ اس نے پھر انسان کے سامنے وہ چیزیں آ جائیں گی جس کے لیے اس نے کوشش کی تھی اگر اس کو ماضی کے معنی میں لینا ہو تو یہ آ سکتا ہے کہ بات وہی ہے محنت کا محسوس جو ہے اور میں نے ایک جگہ لکھا ہے کہ محنت کا معاوضہ بھی نہیں کہنا چاہیے معاوضہ تو پھر دوسرے بھی پیمنٹ کرتا ہے نا جیسے یہ مزدور کو مزدوری کتنی دینی چاہیے یہ فیکٹری کے اندر کتنی مزدوری دینی چاہیے وہ مالک ذرا کافان کا وہ متعین کرتا ہے اس کو یہ مزدور نہیں اپنے لیے متعین کرتا کہ میرا دوبارہ اتنے میں ہوگا مجھے اتنا چیز وہ نہیں بات ہوتی اس لیے میں نے کیا کہ مواوضہ ویجیز ہوتے ہیں جو یہ لوگ بھی گرم کرتے ہیں محضر محنت کی جو اس محنت کی پیداوار ہے اس کا حق دار یہ مزدور ہے محنت کرنے والا بہار آج انقلاب کے متعلق ایک ہی ہوا دہ اور دلد. یہ کافی ہو جائے گا حضرت موسے علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے چلاؤ پھیلاؤ ان کی طرف مبرا سر کش ہو گیا ہے انا قبول حالت کہہ رہا ہے انسانوں کے ہر کے اوپر سازش ہو کے بیٹھ گیا ہے جاؤ وہاں پائے کے لیے عجیب بات ہے تو تو سورہ تحا میں آپ دیکھیے گا بڑے دلکش انداز میں یہ داستان چلی آ رہی ہے laira, کہا کہ جاؤ تمہیں منتخب کیا جا رہا ہے ایک پروگرام کے لیے اور وہ یہ ہے ان لکاد وختی ہاں وہ انقلاب آ رہا تھا جو وہ جس وقت تک جیسے کہتے ہیں انڈر گراؤنڈ کا غیر محسوس طور پر انقلاب آ رہا تھا دیکھنے کیا انداز قرآن کا ہے انقلاب جو آتے ہیں جس کی تیاریاں اس کی ہوتی ہیں وہ تو یہ کہتا ہے کہ جب تک ذہنیت نہیں بدلے گی باہر کی دنیا میں تبدیلی نہیں آئے گی تو ذہنیت بدلنے میں بھی وہ انقلاب کے مراحل انقلاب اپنے مراحل طے کر رہا ہوتا ہے غیر محسوس ہوتے ہیں نا وہ کہا کہ وہ انقلاب جو غیر محسوس طور پر آ رہا تھا یہ بیس بٹا پندرہ ہے بڑی نمائند جو غیر محسوس طور پر آ رہا تھا ہم چاہتے یہ ہے کہ وہ اب نمودار ہو جائے اور وہ محسوس شکل میں سامنے آ جائے ہم یہ چاہتے ہیں کاہے کے لیے یہ ہو یہ ہے جو بات میں کہہ رہا تھا کاہے کے لیے یہ انقلاب یہ کہ وہ پھر کی سلطنت ہے اس کی مرنے کو چھین کے اور اس کی جگہ خود وہاں جاوید بند کے بیٹھ جائے یہ اس کے لیے ہے انقلاب اس کے لیے بے تدنا کلو نقش دماغ دست ہاؤ تاکہ ہر شخص کو اس کی محنت کا محافظ مل جائے یہ ہے اس کا مطلب اتنے بڑے جلید القدر نبی قاعد گردے کے اتنا عظیم انقلاب اور تاریخ میں منفرد انقلاب ہے جو یہ واقعہ ہوا تھا اتنا بڑا وہ ساغی اور اتنا بڑا خرچ خانہ رب کو مرحال کہنے والا اس کے ساتھ ٹکراؤ قاہے کے لیے یہ سب کچھ تاکہ ہر شخص کو اس کی محنت کا موقع مل جائے تو یہ عظیم کتابیں قرآنی کا مقصد یہی یہاں ہے یہ تھا الانسان ما تھا تاکہ اس انقلاب کے بعد محنت کا محاصل ہی ہو جس کے لیے یہ نہ ہو کہ دانا عید ہی کارن ساڑھ حاصل کرشٹ یہ کرتا ہے فصل وہ اٹھا کے دیا جاتا ہے امتیں پر امت سے دیگر چرد ایک قوم دوسرے کی کھیتی سے کرتی ہے یہ کاشت کرتا ہے وہ فصل اٹھا کے دیا جاتا ہے یہ نہ ہو یاؤں میں اس میں پھر کیا ہوگا جب تفصیل رضو اس طرح سے ہوگی محنت نہ کرنے والا سرمایہ دار جو ہوگی بول رہے گا پھر یہی مل جڑا یہ آج میں نے کئی دفعہ سامنے آئی ہے میں نے پیش کی تھی آج اپنے مقام کے سامنے آئی ہے میں نے بتایا تھا کہ قرآن کریم نے بتایا ہوا ہے کہ جہنم آج بھی تم سے دور نہیں ہے تم بنتا گری گیڑے ہوئے ہیں وہ اس وقت بھی وہ تمہیں اس وقت بھی دیکھ رہی ہے تم نہیں صرف اس کو دیکھ رہے قرآن نے یہ بھی کہا وہ تصور ہی اور ہے قرآن کی رو سے جنت اور جہنم کا اس وقت کے متعلق مطلب وہ کہہ رہا ہے کہ اب بھی وہ دیکھ رہی ہے تم نہیں صرف اس کو دیکھ رہ. کہا کہ وہ جب انقلاب اس قسم کا آئے گا لفظ ہے وہ گرےدہ تیل بارز اور مزمر وہ گرامر جاننے والے کیا جانتے تھے کہ ضمیر بارز ہوتی ہے مزمت ہوتی ہے بارز کے معنی ہوتی ہے وہی شاید جو پہلے چھپی ہوئی وہ, وہ نمودار ہو جاتی ہے گرےدہ تیل یعنی جہین تو موجود ہے وہ مزمت تھی چھپی ہوئی تھی نگاہوں کے سامنے نہیں تھی نمودار ہو جاتی لیکن رو دار بھی ہارے کے لیے نہیں ہوتی لے نہیں ذرا دیدہ دینا کے لیے ایسا ہوتا دیکھنے والے کے لیے ایسا ہوتا آنکھوں والا تیرے جنگے کا تماشا دیتے دیدا دور کو کیا آئے نظر کیا رہتے ذرا یہ اس کے لیے اب بات آ گئی غیم کا ڈفر آپ کو معلوم ہے جہاں کسی کی رفتار رک جائے جہاں وہ کھڑا ہو جائے یہ ہے جاننا اور یہ ہے یہی زندگی واقع سفر کے سفر کچھ اور نہیں یہ تو مسلسل چلتے رہنے کا نام ہے حرکت کا نام زندگی ہے حرکت رکی ہے تو مردہ ہے پران کے روپ سے وہ مقام جہاں کسی فرد یا کسی قوم کی حرکت رک جائے چلنے کے وہ قابل نہ ہو روک پیدا ہو جائے اسے جہین کہا جاتا ہے تو اب جہنم یہ ہوئی قوموں کے لیے کہ جہاں کوئی قوم روٹی ہوئی جہاں معیار ہی یہ ہو کسی قوم کے دلند ہونے کا تو بتاؤ تمہارے باپ دادا نے بھی ایسا کہا تھا یعنی وہ بتاؤ وہ کاریگر لڑتا جو کچھ بنا رہا ہے وہ گڈے وہ کہتا ہے اے بے, بے مرشیہ تیرے پیوری ایسے مکھن لائی تھی جو کسی پاڈا لونڈے دیا <laughs> وہ کر جو اس نے کیا تھل سے سان ہیل کا مطلب کیے کی ہیں جو کہ ہی وہ کھڑے ہیں پڑھنے باہر نہیں بنا وہ آسمان پہ پہنچ رہے ہیں یہ ٹی وی کے کمرے میں بیٹھے ہوئے روئے میں سلا آئی نام کمیٹی کا روالی جن پر لالت ہے جنوب کمروں لا رہے ہو گا تو اس میں چلنا چاہتے باتیں چلتی ہیں مسئلہ اپنا اپنا ہے ایک طرف یہ ہے کہ اپنا اپنا مسئلہ ہے کہ جہاں کے لوگ ہیں وہاں نظر آئے تو پھر ان کے ہاں کی عید ہے دوسری طرف یہ ہے کہ ان کے ہاں کتابوں سے بھی اگر ٹیلیفون آ جاتا ہے تو اطلاع عید ہو گئی اور مسلا اپنا اپنا یہاں پہنچ جاتی ہیں کام جب سوچنے چھوڑنے میں یہ کوئی ایسے نہیں ہے کہ اس کے لیے رسو کے دماغ کی ضرورت ہے کہ جب تم کہتے ہو مسئلہ اپنا اپنا ہے تو پھر سیدھی بات ہے لاہور میں بیٹھے ہو یہ چاند نظر ہے تو کہ آپ ہوگے مسئلہ اپنا اپنا مل جائے اور کر دیں اور اطلاع ان کو شاعروں سے ملے اس کے مطابق گنو سے مل جائے کہیں سے اطلاع ان کو مل جائے روح کے ہلال ہے اور مجھے ان پہ تنسیل کرنے کی ضرورت نہیں میرا مہمان ہے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جب انسان کسی مقام پہ اپنا فکر سوچ چھوڑ دے اور کھڑا ہو جائے پھر اس کی یہ صورت ہے اس کے لیے خرم کیا ہے جو تم کر رہے ہو سنا تفیر میں یہ جی آیا ہے سنا حدیث میں یہ جی آیا ہے سنا ایمان میں یہ جی کہا ہے ان کا ساتھ جو کچھ کہا وہ ہو. روکے کھڑے تو نہیں کچھ سوچا جا سکتا جہین یہ ہے. اور بات اس کے اندر ایک اور بڑی ہے چیز مر ظہیم جرا تم دیکھنے والے کے لیے قرآن تو ان کے سامنے بھی ہے الفاظ بھی ہیں عربی زبان بھی جانتے اور عرب تو پھر ان کی زبان بھی یہ ہے یہ تو سارا کچھ ہے پھر کیا بات ہے انہیں نظر نہیں کچھ آتا اس لیے لبنگ جراؤ جیدہ یا بینا کے لیے آپ کا لور دل کا نور نہیں جس کو یہ سائٹ کہتے ہیں اس سے مراد نہیں دین آئی اور ہے یہ نائٹ اور چیزوں بصیرت ہے بصارت نہیں ہے کیا چیز نمودار ہو کے سامنے آئے گی پھر میں وہی کہوں گا کہ وقت بڑا ہے زندگی کا کچھ پتا نہیں کرنا قرآن کو ایک ایک لفظ اس کا دانا میں دل نی کٹھر ایک ایک لفظ پکڑ گیا ہے اس کا سر برے جرین کہا ہے جہاں کیا چیز نموداروں کے سامنے آئے گی کیا چیز کوئی اس طرح کا وہ ان کے ذہن میں تو ہے نا بہت بڑا تو نور ہے والا اس میں لکی ہیں اس کے شو اٹھ رہے ہیں وہ سامنے آئے گا یہاں جرین سامنے آئے گی انتالیس 48 اڑتالیس نکالیے بڑھیاں ہم آئے کہا تیار جو سامنے آ جائے گی آج جو کچھ کر رہے ہیں اس کا دیش کا حصہ جو ہے چھپا کے رکھا جاتا ہے اس کے نتائج بھی ان غیر محسوس کر ان کے یہاں مرتب ہوتے جاتے ہیں اس کی ذات کے اوپر ان ہوتا ہے وہ ان کو دیکھ نہیں سکتے اس دن جس دن یہ چیز لٹائے سامنے آتے ہیں انتالیس بتا اڑتالیس رہیے وہاں بردا تو نہیں ہے کیا ہے وہ بتا نہ ہوں سہی آ تو وہاں کسب جو کچھ انہوں نے کیا تھا اس کی ناواریاں ہی نمودار ہو کے سامنے آ جائیں گی یہی نہیں ہے اپنے امال میں جو ناواریاں پیدا کی جو غلط نقش کے اوپر منتسم ہوئے تھے جو ان کی ذات سے ان کے اثرات مرتب ہوئے تھے جو یہ نہیں دے رہے تھے دیکھ رہے تھے یہ ذہیم کا نمودار ہونا جو ہے وہ بتایا نہ ان سہی آ تو ماں کسب آپ کا دہی ماں کہا اور جن نتائج کے متعلق مطلب جی سدا کو کہاں کی کا جدا, جدا اور سدا منہ ان کو گھیر لے گا چاروں طرف سے یہی تو جہین ہے تو ماں کا تھم ان کے اپنے اعمال کی پیدا کردہ نام باریاں سامنے آ جائیں گی یہی ہے بن جائے گا آسر حیات دنیا حدود فراموش حدود ہے جو قرآن مقرر کرتا ہے اس کے آگے نہ بڑھنا کن کا حدود نہ آگے بڑھ رہی اس میں کسی بھی نہ جانا سرکشی اختیار کرنا قوانین خدا بندی کے لیے کیا ہے لیکن آسر حیات کی کیا ہوا ہے وہ ترجیح دیتا ہے اسی دنیا کی زندگی کے مفاد سے یہ مفاد اس دنیا کے یا اس کی زندگی سوران کی روح سے ایسی نہیں جس کو شرک کر دینا چاہیے چھوڑ دینا چاہیے یہ قابل نفرت ہے آخر شرارتی کی بات جیسے کہتے ترجیح کی بات ہے دو تینوں میں جب ٹکراؤ ہو ایک طرف اتنا کچھ اتنا روپیہ مل رہا ہو دوسری طرف یہ ہو کہ یہ قانون فلابندی کی روح سے ناجائز ہے اب اس نے کس بات کو وہ ترجیح دیتا ہے خدا کے اس قانون اور حکم کو ترجیح دیتا ہے یا ایک ہزار روپئے کو ترجیح ترجیح دیتا ہے دونوں میں کس کو وہ ترجیح دیتا ہے یہ ہے یہ سارا ٹکراؤ یہ ہے زندگی کے اندر غلط اور صحیح حق اور باطل کا ٹکراؤ ہی یہ ہے کہ اس ٹکراؤ میں تم ترجیح کس چیز کو دیتے حیات دنیا جامعہ طور کے کہہ دیے کہ جہاں سبھی مسادے اور اقدار خداوندی کے اندر ٹکراؤ پیدا ہو جائے اس میں یہ شخص مساوے سبھی کو ترجیح دیتا تھا اقدار خداوندی یہ ہے تو یہ ہے جس کی وجہ سے ذہین کے اندر ذہین ان ہے المعبا. تو اس کا ٹھکانا جو ہے ذہین ہے میں خاصا مکان میں رکھ گئی وہ نہن کا امن ہوا جنت اب اس کے مقابل میں دوسرے لوگ آگے وہ بڑھ گیا آگے بڑھ گیا یہاں رقط ہے نہ خاصا مکان میں رکھ گئی کیا بات ہے یہ جو عام طور پر کہتے ہیں نا کہ یہ جو جرم سے بال رکھتی ہے یہ چیز کے پکڑا جاؤں گا عدالت کے قطرے میں کھڑا ہو جاؤں گا وہاں سے پھر وہ حکم ملے گا صدارت وہ جو ہے نا عدالت میں کھڑا ہونا یہ ہے خاصہ مقام رب جس کو یہ خیال رہے, رہے کہ میں نے عدالت خدا بندی میں کھڑا ہونا بڑی عجیب کی ہے کیا ہے وہ پھر کیا کرتا ہے نفس عمل ہر چیز اپنے آپ کو باغ نہیں رکھتا یہ عجیب نفز ہوا جو ہے زبان میں ہے کہ نقد القنگ انسانوں کی آسان تقویم ہے سننا نبد نہ ہو اتخل اتخل ہم نے تو اس کو آسن تقویم کے لیے پیدا کیا تھا انسان بلندیوں کے لیے پیدا کیا تھا یہ بخش اپنے آپ کو پر سے پسند مقام کی طرف لے جاتا ہے نیچے کی طرف لے جاتا بلندیوں کی بجائے یہ عربی زبان میں ہوا اس چیز کو کہتے ہیں جو نیچے کی طرف لے جائے پہاڑ کی چوٹی سے کسی پتھر کو اگر چھوڑا جائے وہ جس تیزی سے نیچے آتا ہے اپنے مومینٹم سے ہی وہ نیچے چلا تیز سر چیز نیچے چڑھا آتا ہے وہ ہوتا ہے جس نے ان چیزوں سے اپنے آپ کو روکے رکھا جو اس کو پستیوں کی طرف لے جانے والی کتنا نام ہے نا اس میں کام وار قد آبندی کے استفادہ سے کیا اثر ہوتا ہے ارتقا انسانیت بلندیوں کی طرف جاتی ہے ان سے ان کو چھوڑ دینے کا کیا نہ نکلتا ہے پستیوں کی طرف آ جاتی ہے انسان ایک فرد اس کی رات بھی پستیوں کی طرف آ جاتی ہے معاشرہ بھی اقوام بھی انسانیت پستیوں کی طرف آ جاتی ہے لہن لگ کیا بات ہے ایک وقت روکتے ہیں جس کے نانے ہے روک دیتا ہے جو تک یہی معنی ہم کرتے ہیں لیکن یہ عرب کون جب یہ زبان بنا رہے تھے تو میں کہنا ہم تو میں آ جاتے ہیں ان پاس کون دنیا کا تاریخ ترین خطہ زبان بنانے میں یہ کہتی ہے کچھ ان کے ہاں بھی ذہی تو تھی نہیں زہی کی عدم موجودگی میں کیا چیز تھی جو غلط چیزوں سے روکتی اندر سے روکنے والی انسان کی ہے اس کا نام انہوں نے اکل رکھا اکل کے مانے یا روکنے والی چیز جس کے کسی چیز کو باندھ وہ ہر جگہ کھولتے تو ہوتے نہیں کیونکہ رسی سے اسے باندھ دیتے تھے کھڑا کرتے تھے اس کا پاؤ اٹھا کے اوپر ران کے ساتھ ڈورا کر دیتے تھے اور ایک رسی سے اس کو باندھ دیتے تھے یہ رسی اور سیدھا کہ جاتی تھی اصل. عید کون سی کیا بات ہے یہ جو اردو کے آپ نے دیکھا لباس پہنے جو بھاستے اوپر وہ بیٹا ہوا ہوتا ہے نا تو اس پہ ایک آگ جاتے ہیں وہ کپڑے کو باندھ دیتے گرنے جائے تو وہ عید جو انسان کو لگت راستے سے روکتی تھی اس کا نام عقل بھی تھا اور نہیاتن بھی اس کا نام تھا یہ نہیج جس کو کہتے ہیں اس کے ماں نے باندھ دیتا ہوتا تھا اس کے مانے روکنا تھا دونوں کو بعد عقل تھی یہ قوم اس زمانے میں کہ جب وہی نہ ہو کسی کے یہاں تو پھر اصل سے کام دے وہ بھی کچھ کام دے جائے یہاں دہی کو تاخیر نیچے بنا دیا جائے اور اصل کو کہہ دیا جائے مردود تو پھر سنما رترا ہو اصل کا میل ہوگا نا کا نب یہ دیکھ کے ہو گیا ہے جم تھا وہ اس کا مقام وہ وہیم کے مقابلے کے اندر یہ قانون اور عالج تھا مرسا مرسا یہ پوچھتے ہیں اس انقلاب کے متعلق اب یہ نہیں کہا کہ وہ کب آئے گا کہا کہ وہ کشتی کم جنگنسان ہوگی کیا بات ہے یعنی وہ انقلاب چلا تو آ رہا ہے وہ چلا آ رہا ہے پوچھتے یہ ہے کہ کہاں لنگر انداز ہوگی یہ کشتی کب لنگر انداز ہوگی یہ کشتی انقلاب جو یک نمورا نہیں ہو جاتا بلکہ وہ آہستہ آہستہ مرتب ہو رہا ہوتا ہے چل رہا ہوتا ہے وہ کون کون کشتی تیرتی ہوئی آ رہی ہوتی ہے وہ جہاں آ وہ رک جاتی ہے لنگر انداز ہو جاتی ہے اس کا نام ہم انقلاب رکھتے ہیں کہ وہ محسوس کر ہمارے سامنے آتا ہے اور بہت پہلے کی طرح ہوا ہوتا ہے اب یہ کہنا کے یہ پوچھتے یہی ہے کہ یہ اس انقلاب کی کشتی کھوا کب نگر انداز ہوگی سیما ان کا بھی دکھ انہیں اس کی غرض نہیں ہے کہ یہ کب آئے گی آپ کو یاد ہے کہ یہ مقامات میں سہانے خریدنے کے ہے بلکہ نبی بن صد اللہ علیہ صدم نے یہ حرو کیا تھا کہ باب اللہ میری ساری زندگی کسی دگوتا مسائل اور مشکلات کو برداشت کر گزر جائے گی یا میری آنکھوں کے سامنے وہ انقلاب آ بھی جائے گا جس کے لیے میں کوشش کر رہا ہوں کہا یہ تھا کہ یہ تیرا کام نہیں ہے بالکل ہندوستان تک حساب تیرے ضلع اس پیغام کو پہنچاتے پہ چلے جانا ہے یہ کہ وہ کب انقلاب آئے گا یہ ہم اپنے حساب سے قانون کی روح سے جانتے ہیں تیرا یہ ترک نہیں حضور کو بھی نہیں بتایا کہا یہ کہا تیرا فریضہ اور منصب یہ نہیں ہے تو اس پروگرام میں کبوتار خرچہ چلا جا اور اس کے بعد تلا ردے کا منتہا یہ بھی منتحال کا لگ جہاں آ کے رکنا ہے جہاں اس نے رکنا ہے اس کا علم تیرے خدا سے پاس وہ جانتا ہے کہ کہاں کس کشتی میں لنگر انداز ہونا ہے اس کا نام انقلاب محسوس ہو گئے جو دیکھے گی دنیا کے اب آیا ہے انقلاب اس سے پہلے تمہیں بھی اس کے متجن طور پر, پر معلوم نہیں ہوتا اور یہاں قربت کی نشانیاں بڑے بڑے پوسٹروں میں لگائی جاتی ہیں سب اور وہ لگ جاتا ہے پوسٹر پھنس جاتا ہے اب تو سلسلہ بند ہو گئے سب گئے ہیں سب کچھ کرتے کرنے کا اس سے پہلے ہمارے بچپن میں ہر سال ایک تم تو صرف آزاد کرنے والے ہو اس بات کہ تمہاری غلط روش کا نتیجہ سبا ہی ہوگا تمہارا کام جائیے وہی جناما بنا گا وہ علائن الی صاحب <laughs> الفال <laughs> یہ سے پہلے میں نے صحیح نئی پیشی ہے تمہارے ذمہ اس کا پہنچاتے چلے جانا ہے اور ہمارے ذمہ ہے یہ بات کے لیے کب ہوگا اس لیے ہم بھی جو یہ کہتے ہیں کہ یاد دہلی کب یہ کچھ آئے گا ہمیں بھی یہی جواب ملے گا سونولہ ملا ہے تم اس کے لیے کوشش کرتے کرے جاؤ کب آئے گا یہ تمہارا ذمہ نہیں ہے یہ ہم جانتے ہیں کب آئے گا وہ تین کھنڈوا انتہ منظرو میں یقا ہوں جاؤ ہا نم جل دسو اچھی جب وہ آئے گا تو یہ جو اس وقت اتنی اتنی لمبی چیزیں اپنے ذہن میں رکھی ہوئی جی ہے انہوں نے اما اپنی اپنی اپنی اس وقت ان کو ایسے مدور ہوگا کہ یہ زندگی جو ہم نے گزاری ہے یوں ہی صبح و شام کی زندگی تھی اس سے زیادہ کچھ نہیں تھا جائیں گے یہ بھی نہیں یاد رہے گا کہ زندگی کتنی تھی کیا کیا کچھ اس میں ہوا تھا کیا کچھ ہوا تھا ایسے وہ انتخاب کو اتنا پریشان کن ہوگا آواز واقع ہو جائیں گے اس کے اندر ان سے کہو کہ تم بار بار اس کے نہانے کے لیے کس طرح سے تم مدیں مانگ رہے ہو کوشش کر رہے ہو جیسا ان چیز کا چاند عید کا دیکھنا ہوتا ہے وہ عید کا چاند نہیں ہے وہ تو تمہارے لیے کی آواز ہوگی تو اس کے لیے تم اس قدر مطمئن کیوں ہو رہے ہو سورہ کی آخری آیت کی یہ آج ختم ہوئی ویزا نماز اگلے دس میں ہم تیسویں سورج سورج اب دیں گے رب بنا تو ملنا انسان اور میری طرف سے آپ تمام احباب کو عید کی دلی مبارکباد قبول